سورت النم مکیہ نمل عربی میں چونٹیوں کو کہتے ہیں چونٹی اس سور مبارکہ میں اس چونٹی کا ذکر ہے جس کے کلام کو حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے سماعت کیا اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورت النب مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا مران پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ستائیس ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر اڑتالیس ہے فورٹی ایٹ اس میں نائنٹی تھری آیتیں ہیں اور سات رکو ہیں اسم اللہ کے روشن اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا تو حروف مقطعات اللہ رسول عالمی ہی اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد زیادہ جانتے ہیں تل کا آیات القرآن یہ قرآن کی آیتیں ہیں وہ کتاب مبین اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں خدا ہدایت ہے وہ بشرا اور بشارت ہے للمؤمنین مومنین مومنوں کے لیے کون سے مومنوں کے لیے بشارت ہے اللہ یوقیمون سلاتا جو نماز قائم رکھتے ہیں وہ یو تو نہ اور زکات ادا کرتے ہیں وہ ہم بل یو اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تقریباً سات سو جگہوں پر قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے نماز بہت اہم ہے یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا کہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر قضا کرنے کا عادی ہے اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے اسے کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دیتا تو اگر آپ چاہتے ہیں وظائف کحق فائدہ دیں اور دعا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے قبول ہو جائیں تو نمازوں کی پابندی کریں اور یہ بھی فرمایا جو اچھی طرح وضو کریں اور اچھی طرح نماز پڑھے پھر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو نماز کے لیے وقت نکالیں یہ نہ کہ جلدی جلدی آپ نماز ایک بوجھ سمجھ کے فارغ ہو جائیں اطمینان سے وضو کریں اطمینان سے نماز ادا کریں یہ نماز انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے ان نہ سولاد تنہا انل فاحشہ من بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اگر ہم سچے نمازی بن جائیں ظاہری اور باطنی آداب کے مطابق صحیح نماز ادا کریں تو انشاءاللہ دل نور قرآن پاک سے منور ہو جائے گا بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے مراد یہ ہے کہ ان کے دل ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ برے کام کر کے وہ خوش ہوتے ہیں برائی کو وہ برائی نہیں سمجھتے فہم یا پس وہ بھٹک رہے ہیں الا اکل لوین لہم سو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے وہی اکثر اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے وہ ان کا ملدن مل حکیم علیم بے ضرور بضر آپ پر قرآن پڑھا جاتا ہے حکیم علیم پروردگار کی طرف سے یعنی یہ قرآن اللہ نے نازل کیا جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے اور یہ کلام قرآن مجید فقان حمید یہ بھی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے موسا علی اہلی یاد کرو جب موسا علیہ سلام نے اپنی زوجہ سے کہا جب آپ مدین سے حضرت سفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مصر کی طرف آ رہے تھے سخت سردی تھی آپ نے دور ایک آگ دیکھی انی آنسو نارن بھی شک میں نے آگ کو دیکھا ہے س آتی کم راستہ بھول گئے تھے فرمایا ان قریب میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کر آتا ہوں او آتی کم بہا قبسن یا میں تمہارے پاس ایک چمکتی ہوئی چنگاری شولہ لے کر آتا ہوں مراد یہ کہ میں کوئی آگ کا ٹکڑا لے آؤں کوئی لکڑی ایسی لیاؤں جس میں آگ جل رہی ہو یہاں پر آ کر ہم آگ جلا لیں کیونکہ سردی بہت تھی لال لکم تاکہ تا تم سردی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگ پر گرم کرو تس کے مانا ہوتا ہے تاپنا جیسے سردی کے اندر آگ پر ہاتھ گرم کیے جاتے ہیں فلم جا آیا پھر جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے آپ کو ندا دی گئی امبوری کا منفناری ومن منحل بہت برکت والا ہے وہ جو اس آگ کے قریب ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں یعنی موسا علیہ السلام اور آپ کے ارد گرد جو فرشتے وہاں موجود ہیں سب بڑے بابرکت ہیں وہ سبحان علام رب العالمی اللہ جو کہ رب العالمین ہے اسی کے لیے ساری پاکی ہے یا موسا اے موسا علیہ السلام انہو ان اللہ العزیز الحکیم بے شک میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں القی اصو کا آپ اپنے اصے کو زمین پر گرا دیں فلم پھر جب رآہ۔ تا جب حضرت موسا علیہ السلام نے اس اسے کو لہراتا ہوا دیکھا کہ انہا جان گویا کہ وہ سانپ ہے جب وہ سانپ بن گیا اور اتنا بڑا ازدہ ولامد رن تو آپ نے پیٹ پھیر دی وَلَمْ یو اور مڑ کر نہ دیکھا یا موسا لا تخف ہم نے فرمایا اے موسا آپ نہ ڈریں ان لا یوف لد مرسلوم بے شک میرے پاس رسولوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا تو رسول تو نیک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خوف ہیں علا من و خوف تو انہیں ہوگا جو ظلم کریں گناہ کریں سما بدلاسوئن پھر وہ برائی کے بعد نیکی کو حاصل کر لیں یعنی اگر توبہ کر لیں گناگار بھی توبہ کر لے فئی غفور رشیم پر بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں وہ ادر خل کا فی جئی بھی کا اے موسا علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالے آپ نے اپنا دایا ہاتھ اپنے گرے میں ڈال کر بائیں ہاتھ کی بغل کے نیچے رکھا اور بایاں ہاتھ ملا دیا جس سے دایا ہاتھ دب گیا پھر فرمایا کہ اسے اس آپ باہر نکالیں تخرج بیضاء من امین غیر سو ان یہ ہاتھ نکلے گا سفید چمکتا بے ایب تو یہ چمکتا اور روشن ہو جاتا فی تس ائی یہ دونوں چیزیں نو نشانیوں میں ہیں تس اون عربی میں نو کو کہتے ہیں آپ کو جو نو موزات دیے گئے نو موزات میں سے یہ بھی ہیں دو اس کے علاوہ آپ کو یہ موضوعات دیے گئے کہ جب آپ پتھر پر اثا مارتے تو اس پتھر سے بارہ چشمے نکل جاتے جب آپ نے سمندر پر راستہ مارا تو وہ بارہ راستوں میں تقسیم ہو گیا اس طرح کے نو موجود آپ کو عطا کیے گئے الا فراؤن و قومی کی طرف اور اس کی قوم کی طرف آپ جائیے ان کانو قومن فاسقین بے شک یہ لوگ فاسق قوم ہیں یہ لوگ نافرمان فرمان ہیں فلم جَاءَتْهُمْ تم آیا مب پھر جب ان کافروں کے پاس یعنی فرونیوں کے پاس ہماری آیتیں آئیں مب ایسی آیتیں ہیں جو آنکھوں کو کھول دینے والی ہیں جسے دیکھ کر ہر شخص یہ قائل ہو جائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں مبین اس موقع پر ان لوگوں نے جھوٹ کہا اور وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے وہ جاشادو انہوں نے ان آیتوں کا انکار کیا وسطی قنت حالانکہ ان کے دل انہیں تسلیم کر رہے تھے یعنی وہ مانتے تھے کہ یہ سچی نشانیاں ہیں اور یہ سچے رسول ہیں مگر پھر بھی انہوں نے اقرار نہ کیا اور وہ ایمان نہ لائے گناہ کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا فن وہ کئی فقان عقی بت المف فساد کرنے والوں گناہ کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا